وہ ان کے لیے صحیح ہے ہمارے لیے تو کیا ہوگا ایک یوں کہنا چاہیے کہ اس کی اصل آواز ہونا چاہیے اس کی اصل آواز نہیں مثلا ایک ویڈیو بنا لی اب اس کے بعد وہ دعا کر رہے ہیں تو وہ دعا جو ہے وہ تو اس وقت ہو گئی جو ویڈیو پہ دعا رہی وہ تو اس کی ریکارڈنگ ہے جو اس کی اصل آواز نہیں اس سے بہتر تو آپ کی دعا ہے کہ آپ دعا فرمایا ابل کے براہ راس اگر کوئی دعا آ رہی کوئی حرج نہیں ٹھیک ہے لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ سارا پروگرام ریکارڈ کرنے کے بعد پھر نشر کیا جاتا ہے وہ دعا کی تھی وہ ختم ہو گئی اب جو دعا کر رہا ہے وہ مکلف نہیں اس لیے وہ اگر ریکارڈنگ والی تلاوت اگر آپ سنیں تو اس میں اگر سج تلاوت آئے اس پہ سج تلاوت نہیں اور یہ بتا دوں شاید آپ کی سمجھ میں نہیں آیا یہ بات امریکہ میں میرے کہنے سے بڑا اختلاف ہوا بڑے بڑے مفتیان کرام میرے پیچھے لگ گئے یہ کیا فتویٰ دے دیا آپ یہ جو ریکارڈنگ والی تلاوت ہے اس کے تلاوت کے سننے پر بھی ثواب نہیں یہ بھی سننے آپ لوگ بہت کہتے ہیں ہم جاتے وقت ایک پارہ بجا دیتے آتے وقت ایک پارہ بجا دیتے ہیں. دو پارے ہو گئے پڑھنے کی زحمت نہیں آسانی ہو گئی نا پڑھنے کی بھی زحمت نہیں آپ سنیے جب میں نے ان سے یہ سوال کیا تو متمئی ہوئے لوگ میں نے آپ اگر قرآن خانی کرانا چاہتے اور آپ نے تیس ٹیپ ریکارڈ لگا دیے گھر میں اور ایک ایک پارا سب میں لگا دیے پورے تیس پارے کی تلاوت ہو گئی اب اپنی اما کوئی سالے سب آپ کر دیں تیس پاروں کا کریں گے اب ان کی سمجھ میں آیا بات تو یہ بالکل صحیح تو میں نے کہا قرآن خانی کا آسان طریقہ یہ ہے کہ تیس پارے بجا دیں گے آپ تیس ٹیپ ریکارڈ رکھ کر یا 15 رکھ کے ایک ایک پارا اس میں لگا تو کیا قرآن خانی ہو جائے آدمی آسانی تلاش کرتا اور ہم جیسا آدمی کہتے ہیں مولانا جو ہیں وہ سخت دین لے کر کے آئے وغیرہ وغیرہ اس لیے باہر والوں نے کیا حل نکالا آپ کو تعجب ہوگا دبئی عرب امارات اور سعودی عرب میں بھی یہاں ہمارے یہاں میمنوں میں بڑی آسانی ایک ٹائم مقرر ہے کہ ساڑھے آٹھ سے ساڑھے نو بجے قرآن خانی ہوگی ٹھیک ہے سر دس منٹ پہلے جتنا جس نے پڑھا آیت پر ختم کر کے پارے لے لیے جاتے ہیں جتنا بھی قرآن مجید پڑھا اس کا اشارے ثواب کر دیا جاتا کسی نے آدھا پڑا کسی نے پاؤ پڑا کسی نے پونا پڑا ٹھیک جتنا بھی پڑا بس ہو گیا ثباب اچھا اب دوسروں کا سنیا آپ کو سن کے تعجب ہوگا ایسے مجموعہ بیٹھا ہوا گول قرآن خانی کا ادھر اس نے پارا دیا دوسرے کو پارا دیا تیسرے کو پارا دیا سارے دینے کے بعد میں چکر لگا کر اب وصول کرنا شروع کر دیتا ہے کتنی آیتیں پڑیں گی دو دو چار چار آئےتیں یعنی تقسیم کرنے کے بعد جہاں نمبر پورا ہوا پھر وہاں سے ایک سے شروع کر کے سارے پارے وصول کر دیے تو کسی نے چار آئےتیں پڑھی کسی نے پانچ آئے تھیں پڑھی ہوں بس جی چلیے قرآن خانی ہو گئی صاحب ٹھیک ہے نا اب موجودہ زمانے میں تو وہابیون یہ بھی فتوا نکالا کہ مرنے کے بعد قرآن خانی جائز اس کی بھی کر دی. قرآن خانی ان کے نزدیک جائے جی تو یہ ہے بھائی تو آپ کہتے ہیں نا جو دعا وہ کی جاتی ہے تو بس جس محفل میں وہ کرتے ہیں ان کی دعا ہو رہی ہے ٹھیک ہمارے یہاں تو پہلے ریکارڈ کر کے سنایا جاتا آپ اچھا پھر ان کو دیکھیں گے آپ تو تعجب کریں گے آپ اسٹوڈیو میں آپ بیٹھ جائیے یہ جو بڑے بڑے دنیا دار علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور غیر مولوی دعا کریں اور جیسے ایکٹنگ ہوتی نا رو رہے ہوں گے اس کے بعد آپ دیکھیں بلکہ ٹھیک تھا نہ کمبوتوں کے آنکھوں میں آنسو ہے نہ چہرے پہ کوئی تغیر ہے یہ ایک ڈرامائیت قصاب کتاب ہے پھر وہی دعا ختم کر کے لوگوں سے پہنچے پرفارنس کیسی رہی صحیح نہیں کارکردگی کیسی رہی نہیں اب یہ دعا جو دل سے کر رہا ہے کیا ہے اور فرما یہ اب آپ تو یہ ایک تماشا یہ ٹی وی والوں کا بھی آپ کیا سمجھ رہے کہ اسلام پھیلانا ان کا مراد مثلا میں یہ اے آر وائی یہ والے یہ میرے جاننے والے ان کے ابا میرے جاننے والے تھے یاقوب گاندھی ان کا نام تھا خون مسجد کے ہمارے نمازی یہ سب بچے تھے عبد الروف اور اقبال وغیرہ, وغیرہ وغیرہ ان کو میں جانتا ہوں یہ جب یہاں یہ آنے لگا نا ذاکر نائک اور ڈاکٹر اسرار تو میں ان کے گھر گیا یہ جنا صاحب کے مزار کے قریب ان کا گھر ہے میں نے ان کو سمجھایا اگر دین کی خدمت کر رہے ہیں. ان کو ہٹائیے تو بے دین ہے اپنا دین پھیلا رہے کو لانے نام مانگے کہ بتائیے صاحب ان کے کیسے ہم کافی ہم ردیف کوئی ہیں میں نے نام بھی دیوں. میں نے کہیں بلائی میں نے ایک, یوستن میں ایک لبنانی ہے اس کا نام دیا میں نے اس کو بلایا ذاکر نائک کی جگہ آپ دیکھیں عربی اس کی مادری زبان ہے انگریزی مادری زبان آپ اس کو بلا کر کے پروگرام کرائیے پندرہ دن رکھ کر کے ریکارڈ کرائیے اور ہمیں نام دی ان کو کہلے, آپ کیوں نہیں آتے آپ بھی آئیں تو پھر میں نے ان سے پوچھا یہ بتائیے آپ کہ میں آپ کے ٹی وی پر آؤں اب وہ تو میں جاتا ہی نہیں کہیں اور اپنے ٹیلی فون پہ کہتا ہوں کوئی مسئلہ پوچھنا ہو آپ ٹیلی فون پہ میں موجود ہوں گا آپ مجھ سے اپنا نکتے نظر معلوم کر لیں میں دستیاب رہوں گا اور میں ٹیلی فون پہ دے دیتا ہوں تو میں نے کہا میں پردے پر تقریر کر رہا ہوں خواتین کو پردہ ضروری ہے نقاب ڈال کر ہی نکلیں پردہ بہت ضروری ہے سب آپ کہیں ہم یہاں ایک بریک لیتے ہیں اور بریک لینے کے بعد ایک عورت آئی شون کر کے اس نے بال پھیلا ہے. پتا چلا کہ شمپو کا ایڈورٹائز چل رہا تو کیا بنا میری تقریر کا 아이 کوئی تقریر میں کیا ہے؟ تو آپ کا مقصد دین ہے آپ کا مطلب اسلام اپ کا مطلب تو پیسہ بٹو ہے بھائی یہ تو دین داروں کو لاکر کر کیا ایڈورٹائز کرتے ہیں خوب ایڈورٹائز چلاتے ہیں پیسہ لیتے ہیں اپ دیکھ لیں کتنے کتنے بہود اشتہارات اپ دیکھ لیں ان کا دینی پروگرام چل رہا حیرت کی بات تو یہ اس پہ حیرت ہوتی ہے کہ بڑے بڑے علماء اور مفتی ہیں پروگرام چنانے والی خاتون خاتون بے پردہ سے سوالات کر رہی بھی جواب دے رہے تو یہ ایک ان کا مطلب خود دینداری نہیں ہے بھائی تو اس لیے ان سب چیزوں سے پرہیز کیا جائے بدعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ